پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شبہات کا ایزالہ چاہتا ہوں نمبر ایک ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا تھا وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُ بَعْدِمْ وَلَاكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُ فِيهَا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بات شرک کرو گے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں, رغمت کرو گے میرے بھائیوں اس حدیث کی میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے اور خوب لوگوں کو اس حدیث کی آڑ میں قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے پیارے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو اس حدیث کی شرح حافظ ابن حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بیان کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ فرماتی ان تشرے کو ائی اعلیٰ مجموعی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعد افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے اللہ اور عزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اسی طرح میرے بھائیوں علامہ بدر الدین شرح البخاری ایک سو ستاون کے اندر بھی یہی اس حدیث کی شرح بیان کی ہے اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک نہیں کریں گے کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات کے اولین مخاطب آپ کے صحابہ کرام ہی تھے اور یہی بات حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی بیان کی ہے وہ کہتی ہے وَعَنَّ أَسْحَابَهُ لَا يُشْرِقُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے اور اسی طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا اس کے علاوہ جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہی ہیں جیسا کہ ترمیزی کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن میں حدیث کا نمبر ہے 2224 صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى يقبض الاوثان کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کیا کہ تم اپنے پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے اگر ان میں سے کوئی کسی سانڈے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے کالو الہدارا اللہ کے رسول سے کہا گیا اے اللہ کے نبی کہ اگلے لوگوں سے آپ کی مراد یہودی اور عیسائی فمن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتی ہے میرے بھائیوں یہودی اور عیسائی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے جیسا کہ آپ لوگ تفصیل سے پیچھے سن چکے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو سالین کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں حلو کیا اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حلو کیا اور دیگر صالحین کی شان میں حلو کیا عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عرصہ فرمایا ابن ابنم یقیناً قفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک شاعر اٹھا اس نے کہہ دیا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفا ہو کر آعود باللہ من دالک نبی کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو نبی بنا دیا اور ایک نے کہا حقیقت میں دیکھا تو خواجہ خدا ہے ہمیں در خواجہ پہ سجدے رواں ہیں اور ایک نے کہا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 ہر ہےبری اللہ ہم کہتے ہیں اگر یہ کفر نہیں یہ شرک نہیں پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے شرک کیا ہے کیا مشرکین کیا سنگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہودی اور عیسائی اپنے اپنے علماء اور مشاہد کی اندھی تقلید میں مبتیلا تھے اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اماموں اور پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کو رد کر دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح میرے بھائیوں دوسرا شبہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی میرے بھائیوں یہ حدیث موضوع ہے من منگرد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جاتی ہے حالانکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہے میرے بھائیوں اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام دہبی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت کرنے والا راوی ہے میرے بھائیوں آدم علیہ السلام نے جو کلامات کہے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ صورت العراف آیت نمہ 23 کے اندر وارد ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ امام ابن کثیر فرماتی ہیں یہ وہ کلامات ہیں یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا میرے بھائیوں یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ کلمہ کفر ہے اللہ رب العزت و ذات ہے جو لامیہ لد ہے وہ لامی لد ہے نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ کوئی اس سے نکلا یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جاتی ہے حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے اور میرے بھائیوں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 اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جادو کہانت اور نجومیت اللہ اور آیت نمبر 102 کے اندر جادو کو کفر قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کرتی ہیں یا جادو کرواتی ہیں اسی طرح میرے بھائیوں تبرانی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح میرے بھائیو جادو ان سات گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وارد ہیں اسی طرح میرے بھائیو جادو کی صدا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورة النیسا آیت نمبر 51 کے اندر یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یؤمنون بالجبت وطاہود یہ لوگ جبت اور طاہود پر ایمان رکھتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جبت سے مراد جادو ہے اور جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طاہود سے یہاں مراد کاہن ہے جس پر شیطان اترا کرتا تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا اور ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جادوگر کی صدا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جادوگر جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر ہے اس کی شیطانی حرکتوں کو اور شوبد آبازیوں کو دیکھ کر کچھ لوگ اسے اللہ کا ولی تصور کرتی ہیں میرے بھائیوں جادو کی کمائی حرام اور خبیث ہے جاہل ظالم اور کمزور ایمان والے لوگ جادو کے عمل کے لیے جادوگروں کا رخ کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے لوگوں پر ظلم اور کرتے ہیں اور کچھ لوگ جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا شیتان یہ شیطانی عمل ہے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 چاہے وہ جادو کرنے والے ہیں یا جادو کروانے والے ہیں ایسے لوگ اللہ اور ابو العزت کی حدور سچی اور خالص توبہ کرے اس جادو جیسے کفر سے اور جہاں تک میرے بھائیوں کاہن اور نجومی کا تعلق ہے تو یہ دونوں اللہ اور ابو العزت کے ساتھ کفر کے مرتقیب ہیں کیونکہ یہ دونوں غیب کے علم کے دعوے دار ہیں جب کا علم اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے لیکن یہ کفر اکبر کے مرتکب لوگ سادہ اور بھولے بالے لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال بٹورنے کے لیے انہیں بیوقوف بناتی ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہت سے وسائل استعمال کرتی ہیں مثلا ریت پر لکیریں کھینچنا یا لوگوں کے ہاتھ دیکھنا یا پیالی یا شیشوں میں مختلف کلامات لکھنا اور کبھی ایک بار ان کی بات سچ نکل بھی آئے تو ننانوے بار جھوٹ سامنے آتا ہے لیکن میرے بھائیوں جن لوگوں کی عقل پر شرک کا پردہ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو ان تھگوں کا وہ ایک بار کا سچ ہی یاد رہتا ہے نینانوے بار کے جھوٹ پر کوئی توجہ نہیں دیتے چنانچہ اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرنے کے لیے شادی یا تجارت کے تعلق سے خیر اور شر کا پتہ لگانے کے لیے یا اپنی گمشدہ چیز کی تلاش وغیرہ کے لیے ان کا رخ کرتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کاہنوں کے پاس جانے والے شخص کا کیا حکم ہے تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے تو وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے اس بات کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد کے اندر مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا من عطا قاہراً او عرافاً فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا جا کر ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا پھر ان کی بات کی تصدیق کی تو یقیناً اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن و سنت کے ساتھ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے بارے میں علم غیرب جاننے کا عقیدہ رکھتا ہے بلکہ فقط تجربے کے طور پر جاتا ہے تو ایسا انسان کافر تو نہ ہوگا لیکن اتنا بڑا گناگار ہوگا کہ اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی اور اس بات کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی یا نجومی کے پاس گیا جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہ ہوگی پیارے بھائیوں کہانت اور نجومیت کے تعلق سے آپ لوگ ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ آج کل پاکستان کیو ٹی وی کے اوپر ایک صاحب استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کرتے ہیں اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استخارہ اللہ کے رسول کی سنت ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو نہیں دی کہ ایک آدمی بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے لیے استخارہ کرے بلکہ میرے بھائیو یہ شخص کان ہے نجومی ہے جو استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کر رہا ہے اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیل رہا ہے میرے بھائیو اس سے ہوشیار ہو جاؤ بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعویذات کی حقیقت کچھ لوگ اپنے گلوں میں یا اپنے بچوں کے گلوں میں تویلات لٹکاتی ہیں ہاتھوں پر سکھوں کی طرح کڑے پہنتی ہیں کانوں میں بھیل اور بنگیوں کی طرح مندریاں پہنتی ہیں اپنے بادوں پر بخار کے لیے دھاگے باندھتی ہیں گھروں اور گاڑیوں میں ہرے ہرے اور کالے کالے, کالے کپڑے لٹکاتی ہیں اسی طرح کچھ لوگ امام ضامن باندھتی ہیں اسی طرح کچھ لوگ اپنی انگلیوں میں چھلے پہنتی ہیں گی جی فلاں درگاہ سے چلانا لا کر پہنا ہے اور کچھ لوگ مختلف نگینوں والی انگوٹھی پہنتی ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصانات سے بچنے کے لیے اسی طرح کچھ لوگ جانوروں کے گلوں میں لکڑی کے گٹ بنا کر ڈال دیتی ہیں یا جانوروں کے گلوں میں جوتے لٹکا دیتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے اسی طرح کچھ لوگ اپنے گھروں کی چوکھٹ میں جوتے لٹکاتے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں پر یا ٹکھنوں کے ساتھ منکیں یا سپینیں بانتے ہیں اور کچھ لوگ اس قسم کے تعویدات پہنتی ہیں جن کے اندر مختلف گنتی کے عدد لکھے ہوتی ہیں یا فرشتوں سے مدد مانگی جاتی ہے یا شیعاتین یا جنوں سے مدد مانگی جاتی ہے جو کہ کھلم کھلا شرک ہے اسی لیے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اللہ کا تمیمت فقت اشرق جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا کرمیزی کے اندر یہ حریف ہے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے آپ علیہ السلاۃ وسلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ تعویذ قرآن پر مبنی ہے اور یہ غیر قرآن پر مبنی ہے بلکہ اللہ کے رسول نے ہر قسم کے تعویدات سے اپنی امت کو منع کیا ہے اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ میرے بھائیوں پرانے کریم کی تلاوت کریں قران کریم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں قران کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اس معنی میں قران کریم ہمارے لیے شفا ہے اکثر لوگ قران کریم کے حکم کو تو مانتے نہیں قران کہتا ہے نماز پڑھو نماز تو پڑھتے نہیں لیکن لکھ لکھ کر اپنے گلوں میں لٹکا لیتے ہیں یہ عجیب اصول ہے اور کچھ لوگ قران کریم کو گلے میں لٹکا کر لیٹرین کے اندر چلے جاتے ہیں اس طرح تو میرے بھائیوں پرانے کریم کی توہین لازم آتی ہے اس لیے ان سے توبہ کرو پیارے بھائیوں تاویزات کے تعلق سے یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر تاویزات لٹکانے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ نفع یا نقصان پہنچاتی ہیں تو ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے اور اگر وہ ان چیزوں کو فقط نفع یا نقصان کے اسباب میں سے قرار دیتا ہے اور چونکہ اللہ رب العزت نے اسباب میں سے قرار نہیں دیا چنانچہ وہ ایسا مشرک ہوگا جو شرکی اصغر میں مبتلا ہے پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھانے کے بارے میں میرے بھائیوں قسم جو ہے یہ عظمت کی ایک نو ہے جو کہ فقط اللہ رب العزت ہی کا حق ہے مگر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھاتی ہے مثلا کوئی کہتا ہے باپ کی قسم ماں کی قسم اولاد کی قسم مرشد کی قسم علی کی قسم حسین کی قسم نبی کی قسم دودھ کی قسم رزق کی قسم کوئی کہتا ہے میرے سامنے نعمت پڑی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے امانت کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بغیر اللہ فقد اشرق جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا مسنت احمد کے اندر یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا کعبے کی قسم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یوں کہو, کہو کہ کعبے کے رب کی قسم اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قسم اٹھائے وہ اللہ کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اندھی تقلید آج اس اندھی تقلید کا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہی اندھی تقلید ہے اور میرے بھائیوں تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چار سو سال بعد جا کر ہوتی ہے جیسا کہ ابن قیم جودی رحمت اللہ علیہ نے الاام الم کے اندر لکھا ہے اور تقلید کا لفظ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر جانوروں کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد سرمایا والحدی والقلائد حدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتی ہیں اسی اندھی تقلید کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورت چوبہ آیت نمر 31 کے اندر ارشاد سرمایا اتخذوا احبارهم اخبار ہوں وہ روحبان ہوں مندون اللہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشایخ کو اپنا رب بنا لیا میرے بھائیوں کرمزی کے اندر حدیث ہے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتی ہیں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی میں پہلے نصرانی تھا ہم لوگ اپنے علماء کو اپنے مشایخ کو رب نہیں کہتے تھے آپ علیہ فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس چیز کو تم لوگ حلال جانتے تھے ارد کی اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت عزت کا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائق کو اپنا رب بنا لیا اور یہی حال میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھی ہے انہوں نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا حق دے دیا ہے امام اور پیر جس چیز کو حلال کریں، جس چیز کو حرام کریں، یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں قرآن و سنت میں ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں نے اسلام کے اندر ایسی ایسی بدات ایجاد کر لی ہے جن کا قرآن حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں مثلا کل دسواں چالیسواں برسی میلاد مراج مصطفی شبد برات سبیلے لگانا گہروی شریف لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھا کر مردوں کو پارسل کرنا حالانکہ میرے بھائیو حقیقت وجود ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود ہے اور کچھ لوگ اس بد کا شکار ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر آپ کا سایہ تھا یا نہیں آپ کے جوتوں کے نقش بنا کر انہیں مسجدوں میں لٹکانا انہی باتوں کو میرے بھائیو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتی ہیں جہاں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہیں کوئی اور ہی خواب دکھلاتا ہے کہ تم فلا امام کے مقلد ہو تم فلا پیر کے مرید ہو اور انہی چکروں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کو رد کر دیتی ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ پیارے <سلام> بھائیوں اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہاں چند چھپے ہوئے شرکیاں کلمات مثلاً یوں کہنا میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں یہ اللہ اور آپ کی طرف سی ہے میرا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی نہیں میں اللہ پر اور آپ پر توقل کرتا ہوں اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا میرے بھائیو ان انکلامات میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ لفظ اور کے بجائے لفظ پھر استعمال کیا جائے مثلاً یوں کہنا چاہیے میں اللہ کی پھر آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اسی طرح میرے بھائیوں یہ کہنا بھی غلط ہے میں اسلام سے بری ہوں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے زمانے کی ناکامی بڑا برا زمانہ ہے بڑا برا وقت ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے زمانہ غدار ہے زمانہ خدار ہے, ہے کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہے جو زمانے کا خالق ہے اسی طرح میرے بھائیوں آج کل بہت سی نئی اصطلاحات اور عبارتیں سننے میں آتی ہیں جو توحید کی مخالف اور منافی ہیں مثلاً یہ کہنا اسلامی اشتراکیت اسلامی جمہوریت عوام کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے دین اللہ کا اور وطن سب کا اسی طرح میرے بھائیوں مالک کل ملوک شہن شاہ کا یعنی چیف جسٹس کا لفظ بھی کسی انسان کے لیے بولنا حرام ہے اسی طرح لفظ سید بمانی بزرگ یا مسٹر یا اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ کسی کافر یا منافی کے لیے نہ بولا جائے نہ عربی زبان میں نہ کسی دوسری زبان میں اسی طرح میرے بھائیوں اپنی گفتگو میں حرف لو یعنی اگر کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے جو کہ حسرت پر ندامت پر ناراضگی پر دلالت کرتا ہے مثلا یہ کہنا اگر گھر میں کتیاں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی اگر میں فلاں جگہ نہ جاتا تو میرے ایکسیڈینٹ نہ ہوتا یہ کلمہ اگر میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطانی دروازہ کھولتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں یہ کہنا بھی غلط ہے اللہ عمر انشیت اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے عظم کے ساتھ دعا کرے اسی طرح میرے بھائیوں وہ سارے نام رکھنا حرام ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف عبد کی اضافت کی جاتی ہے مثلا اس طرح نام رکھنا عبد النبی عبدالرسول عبد الحسین غلام علی غلام نبی غلام حسین غلام عیدین غلام رسول غلام بخش پیر بخش پیرم داد پیارے بھائیوں تمام فرشتے تمام جنات تمام انسان اللہ رب العزت ہی کے بندی ہیں اللہ ہی کے غلام ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے مریم آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرمایا ان کل ابدا عرشا شرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے غلام بن کر آنے والے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں اللہ کے رسول اپنے رب کو یوں مخاطب کرتے اللہ انی عبدک وہ ابن و اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اسی طرح میرے بھائیوں علامہ ابن ہزم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ نام جس میں بندے کی نسبت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کی جاتی ہے مثلاً عبد النبی عبد الرسول عبد الحسین اس طرح کے نام رکھنے حرام ہیں اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی بلکہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت ہی کے بندی ہیں اسی ہی کے غلام ہیں پیارے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد اور عبد اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی محبوب ترین نام ہے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے وہ نام رکھیں جن میں عبد کی نسبت اللہ رب العزت کے اسماعی حسنہ کی طرف کی جاتی ہے مثلاً عبداللہ عبد الرحمان عبد السمی عبد الطیف عبد القبیر عبد الخالق عبد الشکور عبد الواحد عبد الوہاب اسی طرح میرے بھائی یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے محمد احمد ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ادریس صالح موسیٰ، عیسیٰ زکریہ یحییٰ سلیمان داود اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید سعد حمزہ حسن حسین جعفر عباس اسی طرح میرے بھائیوں اپنی بچیوں کے یوں نام رکھیں خدیجہ مریم عائشہ فاطمہ حفصہ کلثوم، رقیہ جو اس طرح میرے بھائیوں پیارے پیارے نام رکھیں اپنی اولاد کے اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ اپنی گفتگوں میں یوں کہتی ہیں کہ میرے بندے کہاں ہیں؟ یہ میرے بندوں کا کام ہے۔ یہاں میرے بندے کام کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اس طرح کہنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے لیے کلمہ حادر استعمال کرنا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کے بجائے لفظ خدا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ بسم اللہ کی جگہ سات سو چھیاسی کا استعمال کرتی ہیں اور پرانی آیات کے نقش نکالتی ہیں میرے بھائیوں یہ دشمنان اسلام کی ایک کفریا جسارت ہے جو انہوں نے پرانے کریم کے اندر تحریف کرنے کے لیے کی لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں لوگ علماء اعلی حضرت حکیم الامت کے القاب سے نوازتی ہیں وہ لوگ بھی اس بد عقیدگی کا شکار ہو گئے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں دیواروں کے اوپر یہ کلمہ لکھتے ہیں اللہ محمد اسی طرح مساجد میں کچھ لوگ فرد نماز کے بعد اٹھتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ بقیہ نماز کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول کی بات ہوگی میرے بھائیوں اس طرح کہنا سخت ناجائز ہے اللہ رب العزت نے پرانے کریم کے اندر جہاں بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ عطف ہے جو خالق اور مخلوق میں تفریق کرتا ہے اسی طرح کی بات میرے بھائیوں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہی تھی جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کی ایک شخص لوگوں کو خطبہ دے رہا تھا اس خطیب نے اپنے خطبے میں کیا کہا وہ من یت اللہ ورسولہ فقدر رشدہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وہ من یاسہما جس نے ان دونوں کو جھٹلایا فقدر غوا وہ گمراہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اللہ کے رسول کے قانون میں جب یہ آواز پڑی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بعسل خطیب انت تو کتنا برا خطیب ہے اس خطیب نے کہا غلطی کی پہلے تو اس نے یہ کہا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گیا پھر اس نے کہا وہ میں جس نے ان دونوں کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا یعنی اس نے کلمہ دونوں کہہ کر خالق اور مخلوق کو جمع کر دیا اس بات پر اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے کہ اس کے منہ پر کہہ دیا بے خطیب انت تو کتنا برا خطیب ہے پیارے اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بد شگونی لینا بدشگونی جو کہ ایک حرام عقیدہ ہے، تو عید کے کمال کے منافی ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں مثلا بعد لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں تیرا کی عدد کو منحوس قرار دیتی ہیں بدھ کے دن کو منحوس قرار دیتی ہیں الو کے بولنے کو محوز قرار دیتی ہیں کالی بلی کے دیکھنے کو محوس قرار دیتی ہیں کچھ لوگ بیماری والے شخص کو محوز قرار دیتی ہیں, اس سے نحوزت پکڑتی ہیں。مثلاً اگر کوئی آدمی صبح اپنی دکان کھولنے کے لیے جائے مگر راستے میں اس کی نظر کسی کانے انسان پر پڑ جائے اور وہیں سے واپس پلٹ آئے اسی طرح کچھ لوگ اگر صبح کسی لنگڑے انسان کو دیکھ لیں تو اپنا کاروبار ترک کر دیتی ہیں اسی طرح کچھ لوگ جب اپنی دکان کھولتی ہیں اگر ان کے پاس صبح کوئی ادھار لینے والا آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بونی کرا کر جاؤ ورنہ سارا دن بے برکتی ہوگی اسی طرح کچھ لوگ رات کو جھاڑو دینے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی عقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ پر خارش ہوئی تو پیسے ملیں گے اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی عقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر جوتے پر جوتا چڑھ گیا تو سفر پر جانا ہے اگر چھت کے اوپر قوا بولا تو کوئی مہمان آنے والا ہے اگر آٹا اڑا تو مہمان آنے والا ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ بات عقیدگی رکھتی ہیں کہ اگر آنکھ پھڑکی تو کوئی مصیبت آنے والی ہے میرے بھائیوں یہ ساری بات شگونی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ارشاد فرمایا اب تا تو شرک اب تیرا تو شرک اب تعیر تو شرک ارشاد فرمایا کہ بادشو شرک ہے بد شگونی شرک ہے بد شگونی شرک, شرک ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بد شگونی کام کرنے سے روک دے اس نے شرک کا ارتقاب کیا صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے آپ علیہ السلات وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہ والا غَيْرُكَ پیارے بھائیوں بدشگونی لینا انسانی طبیعت میں شامل ہے جو کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کا سب سے اہم اور کارآمد علاج تو آل اللہ ہے جیسا کہ اللہ عنہ فرماتی ہے ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ بدشگونی شگونی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت العزت کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے